بات قمت بے کے تفصیل کی دام سلاد انسان بخل کے سانی بانی صورت کی تقریب دار کی, کی مخت بشارت نظر کی بشارت تفصیل ذکر کئی بال بشارت بن نام ذکر کئی حاصل حاصل کی بشارت جو نارب بشارت عشرا وبانی مرکزی مضمون مختصرتارتماروں دلیل اس بات بفسیر انسان دلیل تقریب مقت سرن او بشارت بشارتو کریم یومن سخیلا سورت کو سورت سورت دفاع و رو قیمت دفاع روس بات بد دلیل بشارت عمر کریم صداقت میں بشارت عمر اشرا دے ممتاز مثر ومن من کان سی رو ممتاز نبر مین کا سین کان جہاں کا پورا کی سرسرا دسم نا تو سرس بین ممتاز سر جائنے او, اتنا او از قونا فی آقا انسان فارا حکمت انسان اب تری فضال اللہ سمی امبیرا چار کلسان امتحان امام شاکران ددخو خلق تعلق اللہ ورکا امام یکون شاکران یا با شکر کا ان کے گرزی یا با انکار کا ان کے کچر انکارو کی اندھا غی تقریب انہا تدنا للقافرین صلاح سلوہ ورعالم وسیرہ انسان تارکڑے مندکہ بھارد کافر وزنزیرونہ خوخوالالان توقونہ جہنم انہا لبرار شرقونہ منکاسن مشانت بعد توقیب انہا لبرار المتعین للہم ابراہیم اناث علم تعین للہ تابذا ذ حکم ذ اللہ ذر یف الخلاف لکیں یقنن تابیا غنے کا بندگان تابذا ذ حکم ذ اللہ شربون من کا سن کان اللہ جو کا فور اسکاک پر گئی نہ قسی رچ دام کان کا ور چنزا خائنن دا دنیا کا کوئی دی عین نشبہ با باندہ چنزا اسکاک بکے لگے بندگان ذ اللہ روان کن میں ذرف روان اور ذرف رو بنگلو دی بشارت داپ شرد کشمتا من کا مو مبب محبوب دیم تو حبی زمیر اللہ تو اللہ مانی دیم مسکین ویتیم مسکین او بے اتنا اخلاص انما نتوہمکم لوجہ اللہ منقصہ آمدر کوتا الله رضا دا اللہ نوارا منقصہ سانسے بادلہ انشابہ سے وزمس رڑی لگراندہ دا نوارا نقافہ دا, دا رجی کے دا نوارا نفس اتباسم نجی رفل چنگ کی دامدر دا سمقصد دو دنیا دا غرز دفاری دامدر دا بی غرز دا نہیں انما نتوہمکم لوجہ اللہ منقصہ آمدر کوتا دا خالص دفارد رضا دا اللہ نوار در نا را مو سخت مونگ منگی نہ بیا نمال ابرار ہو کا ملا شردا روم بٹر آتا ہوں ربر کر دے د تازگی خوشہاری وج دہ میم سروتم ہری راور کردی تب سب سبر سر جنت متکینک جن سن بانی گرمیان جنترا سرا چکی لاسنا مردان بردیو پیمیش مرولا مرولا مخل والا اور محرخی نقد دا خود عمری بہن خطوطی ہمیشہ پر شباب کے مل الکان محل ہمیشہ ادارے تم ہر لو ڈنسورا خب خاج خود جنتا سے منصورا کلچی خدمت بکی نہیںم آس منصورا کر مکھ ت مر گڑ دار پود مکھ تر منڈو شاہ تم منڈو گتر منڈو خی تر منڈوتارے تم ہاتھی تم کے سم تنگ مقام کبھی تاجم شان سلطنت مستقل سلطنت کی حتا کی چیو کے وقت کی رازی لا لا چیار شاہ نے متونا <متحدث> سلطنت <تصفح> دادلہ وزرا قرآن کو من کر دنیا معمولی ڈگری چوہسوری انجینر شدہ خوشاہی دا, سام او سام پسکے دا دیر سمر محنت کی بلا سب بھر ہم کوشش نہ دی کم کوشش کی فارت سلم کو بالکل مسلمان, مسلمان پار ہم خیالیم دیتا نشترے اذا رأیتا سمرا ایتا و ملکا کبیرا عوام قلناب سے کہے چھ دین ستنی دیا حال کو بوری اذا رأیتا و ملکا کبیرا چیوین ستغ مقام اینو شان نعمتون ازم شان سلطنت دہر سری دہر جنتی آلیہم سیاب و سندسن خضر جامیوی دو, جامی دو تیارتگنر مرکمو اشنی او دو پی مشکور مکبرا قرآن کریم کلان کر تنزیر حکم کی دیوی اتحاد اتحاد کی کی تعلیم دے وس مربے وسیل ذکر وس مب رتم وسیلام یادو سارا جد شپم من الليل جد شفینا فاکی دشفا دا من وزجر من خمت اد وج دیا ر نہمرہ دن سبلا چاچی جزا محض امن مارا دش كرا جزا محض يتخيل نجاؤل جويل جويل جو القدرت الله نودني وسي وما ذا شاون ہوچ دیکھی کہ اللہ فبند مارتا سرانش کو نیچے وتشین مگر شذر اللہ کوشی لنا ناز فیضات پہاڑ مخلوقات من حکمت والا یذخر میشا وفي رحمت ذا خلف الرحمت کے چارج ہوشی والظالمین ادرو عذاب الادیم الظالمین اللہ ترکید الفال عبد اللہ سورت المرسلات واو یا تر سیمن ذی شبن زول نشور سے پس سورت ہمزنا استفات تما سب کسرہ دل بار دخل کو سماوا درائل دخل کو سماوا دخل کو سماوت دخل کو سماوت علم نخل دخل کو سماوت کی, کی بن بشارت بن نیاما شرح بشارت بن نام شروع کی ذکر کی تخلیف کے حاصل بشارت بن نیا ملاشر کی تخویف لفظ آشرت نصرت حاصل کے ذکر کی, سرط سرط کی, ذکر کی بات نکمت اور بے حالات خوراک ویز کر ہی رو کی بشارت فاض ملان ایندن متفر ہم سورت رکو دے پور رکو کس بات بشاہد او حالات دا, دا, دا, دا, دا, کی کی دا متقین فی امتیاز امتیازات فناد عالم فنا اذا النجوم مطمئست و اذا السماو فرجت و اذا الجبال نصبت و اذا رسول اقدر درے منطاب دے فتخفیر سا فنفز ویل بانی عشر مرات والمرسلات عرفا قواد اغبادونا را فری خودشوی فنرمی فر بانی فلعاصفات عرفا المتطاب عن مانا کی خمدتا قواد اغبادونا را فری خودشوی پیدر فی داریو سحرن معارم زگر کئ ول مرسلات عرفن گواذ افاد را پر خودشی پسان چابانی فنرمه بانی فل عصفات اسوا گواذ باوتی زولتون کی پتی زولتر سوانا اشراث اشرا گواذ باذو نکرون کی شاور بخور و سرا فل فارقات فرقان دبسیاک باذو نفس گواذ فرشتي کی ميرون کی دي سنافو سناف ما بين اكو باذو کی خوبير و سرا فل ملکیات ذکر گواذ فرشتي تور جون کی وح الہ لرم عذرا او نذرا فل فرض حجد قائم کور خبر تفیقار جواب قسم سن کی پنیا کی پرشریت کل بدای گیت سماج سوری رچی دروازی مکروک ما تکرارے مارا کے تکار مضمون ذکر دا دود گنیام کر يلا جاب یہ سوی شاور دی بودرا پاسے خلاری او شوافی دل سرور کر اور فالوی الا من قادرون ما فند ازل کل منگا در کفا سنجا میتھن کفا سنجا می راگن ڈن کی, جون دی پھر پاس کی جاننا سیا شاہ من منگی کی غرونا شام خاتین من منگی کی رواں شاہ خات آریاتی دنگ دنگ فتح بخگی وینو دن بیان دن کم قدرت دمردرت موجود بینتا سین کارک کا مت خوا کم بہت زیتاسو ہگتاس دنیا کی درجن گا این تر خو سر شاین سوت چو سنگ والا سوریہ دار والا ترمیس تر مانا بادا سمد اثر مانا, مانا مراد, مراد کان نہ مطابق حدیث اراضی چلاول ور د جانم بل شونس پن شاو بے بل شو جل شو بے ور برشن تور شو شوس پت ور والی پاتری تک تور د یاندا دیو جرمانا دار کانہو جمالت سن سفر نمی جلاو تور و یوم یوم ذن مکذبین ہلاکت فتور بانی اچار چدرجن گنی دا ہلاکت اضا یوم لایت کن دا ہم صرف اھلی سلبت رتا رکی انکار بکے کل انکار کے فیو بضا سی چترت پونشیکو نے اضا یوم رن زبر خبر <سؤال> مشرقی <سؤال> نہ 15 تک ورا سن دا 50 تک کال دا بیر بیر مراحل دی بیر مر منازل دی یوقا منظر بدل س وچ دا یوم الان کو دا, دا سر چذب خبر نشی کو لے نہ ولا یوزن ولہم اجازت کی حفاظت درو چیز بانی پیش کیو ذن پیش کیو یوم یذل المكذبین حالات تب درو مار دا ہا کا دا فصل الفسل دا اورت ذبیل تون اور یمانا کو دا ور جمع من تاسر بنوزرا تاسو بیت اعزامت نا کنا ثرا با او ابا الاولون او جمع اور ارشاد ہم کی جو کی و خلار کا ور نک اور تر نک راج مشو دے زکا چا بھی جان کا ہم نے فجمان کو ولورن فی نجم کریم ساسر ساسن بنو خلار را ان کان لكم قد الخيدون فساسر مال سے تدبیر لینے جات بھی نذیرما سے تربیت کا احساس کہ یہ مذیلم مقزمن الکت و دار زمانہ چلا چدرجن ہے بالتفیل <سؤال> کی فا شرک و یتنا شربو ہانی گنیو تمری نیو واخل سدا در کوری شی ولا کت ازمان چرو گنی جی تربی حکم دان تاج مرت ن شدید بعده یمنون. وہ کم اخبار خبریں دارنادی کی صاحب دانا ندی کی سورج نا